السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم بائنری ٹری کی ٹریورسل کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ہم نے تین میتھڈس دیکھے پری آرڈر ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر ٹریورسل اور اس کے بعد ہم نے ان میتھڈس کا سی پلس پلس کوڈ بھی لکھا لیکن یہاں پہ ایک بات سامنے آئی کہ اگر ہم ریکرسو کالز استعمال کریں تو یہ تینوں پروسیجرس چار یا پانچ لائنوں پہ مشتمل ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے کہ اتنا مشکل کام یعنی کہ پورے ٹری کو ٹریورس کرنا کیا چند ہی اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں اب یہ ایسا ضرور ہے اور میں نے آپ کو ایک مثال بھی دکھائی تھی ایک ٹری کی جس میں ہم نے ان آڈر اور پری آڈر ٹریورسل کیا تھا اس کے بعد ہم شروع ہوئے کہ یہ ریکرجن ایکچولی امپلیمنٹ کیسے کی جاتی ہے اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ فنکشن کالز جو ہیں اس میں سٹیک استعمال ہوتا ہے جب ایک فنکشن دوسری فنکشن کو کال کرتی ہے تو دوسری فنکشن کے جو پروز ہیں یعنی جو اس کو پرائمر آرگیومنٹ ہم نے بھیجنی ہیں وہ اسٹیک پہ ڈالے جاتے ہیں ریٹرن ایڈریس ڈالا جاتا ہے اور اس کے بعد فنکشن میں چلے جاتے ہیں فنکشن کے اندر جو لوکل ویریئبلس ہیں وہ بھی اس اسٹیک پہ ہی ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں اب جب call فنکشن اپنا کام شروع کرتی ہے تو وہ لوکل ویریبلس اور آرگیومنٹ شوز کو ملی ہیں ان کے ذریعے اس وہ اپنے جو بھی اس نے کاروائی کرنی ہے وہ کرتی ہے اور آخر میں اگر اس میں ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہے یا فنکشن کا اختتام ہو جائے تو ریٹرن ایڈریس جو اسٹیک میں پڑا ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے کنٹرول جو ہے یا سی پی یو کی جو انسٹرکشن نیکسٹ ایکسیکیوٹیبل انسٹرکشن ہے وہ واپس جس فنکشن نے اس دوسری فنکشن کو کال کیا تھا وہاں پہ کنٹرول واپس آ جاتا ہے یہ باتیں دیکھئے کہ recall that a stack is used during function calls. The caller function places the arguments on the stack and passes control to the call function. Local variables are allocated storage on the call stack. جو اہم بات ہمارے لیے کہ calling a function itself makes no difference as far as the call stack is concerned چونکہ اگر یہ تصویر آپ کو یاد ہو stack data type جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے وہاں پہ اسٹیک کی ایک مثال یہ دی تھی کہ کس طرح فنکشن جو ہیں جب ایک دوسرے کو کال کرتی ہیں تو ایک رن ٹائم اسٹیک جو کمپیوٹر کی میموری میں ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور وہ اس طرح اور اگر آپ کو وہ مثال یاد ہو اس وقت فنکشن f فنکشن جی کو کال کر رہی تھی یہاں پہ اب میں نے وہی اسٹیک جو ہے وہ اس طرح بنایا ہے کہ ہیر از اے آؤٹ وین فنکشن فنکشن f calls recursively یعنی کہ فنکشن خود اپنے آپ کو کال کر رہی ہے تو اب دیکھیے کیا صورت حال بنی لیفٹ موسٹ جو اسٹیک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ f کو بھی آخر کسی نے کال کیا ہوگا تو جب f کال ہوئی تھی تو اس کے پرائمر اسٹیک میں آئے اس کے بعد f نے جو لوکل ویریبلز بنانے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے اور وہ ریٹرن ایڈریس یعنی کہ f کو جس فنکشن نے کال کیا وہاں پہ کیسے واپس جائیں گے وہ ریٹرن ایڈریس اس ٹیک میں موجود ہے اب اگر f جو ہے وہ کسی اور فنکشن کسی اور فنکشن کو کال کرے یا جو یہاں پہ صورت ہے کہ f اپنے آپ کو ہی کال کر رہی ہے لیکن f ہے تو ایک فنکشن اب چونکہ یہ فنکشن ہے تو دیکھیے کہ دوسری جو درمیان والی تصویر ہے اس میں اب نچلے حصے میں پرائمرز آف f ہیں لوکل ویریبلس آف ایف ہیں اور ریٹرن ایڈریس آف ایف ہے تو آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ تو f ہی اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے لیکن یہ دھیان رہے کہ فنکشن کے جو پرامرز ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو مثال دکھاؤں گا تھری کے سلسلے میں کہ یہ پرائمرز کس طرح چینج ہوتے رہتے ہیں جس کی بنا پہ جو لگتا تو یہ ہے کہ ایف ہی اس ٹیک کے اندر ہے لیکن یہ ہر کال جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ چیز مختلف ہے اب اگر ایف نے ایکسیکیوشن ختم کی تو دیکھیے کہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے یا جو ہمارا ٹاپ پوائنٹر ہوتا ہے وہ واپس موو کر گیا یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ اسٹیک جو ہے اس case میں نیچے کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن اصل بات یہ اسٹیک پوائنٹر یعنی کہ ٹاپ ویریبل کی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے تو ایفٹر کال یہ واپس f کی پہلی جو پہلا جو انسٹنس ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے اب آئیے ان آرڈر ٹریورسل جب ہم نے ریکرسیولی لکھا تو دیکھتے ہیں کہ کال کے حساب سے یعنی ان آرڈر اپنے آپ کو جب کال کر رہا ہے تو اس وقت کال پرائمرز میں کیا چیزیں مختلف آ رہی ہیں اور اس بنا پہ یہ جو سارا ریکرسو ایک قسم کا ٹری کال ٹری بن جاتا ہے اس میں کیا کیا کاروائی ہوگی تو دیکھیے میں نے آپ کو اس تصویر میں پہلے تو وہی ٹری دکھایا ہے جو کہ ہم مثال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ ایک ٹری جس کے اندر نمبر جو ہیں وہ بائنری سرچ ٹری آرڈر میں ہیں اب اس طرح دیکھیے کہ میں نے پری آرڈر فنکشن کو کال کیا اور اس کو میں نے روٹ نوڈ کا پوائنٹر دیا یعنی وہ نوڈ جس میں چودہ موجود ہے اب اگر آپ کو پری آرڈر کا سنٹیکس یاد ہو تو اس میں یہ تھا کہ جو نوڈ پری آڈر کو ملتا ہے اس نوڈ میں جو ویلیو سٹورڈ ہے وہ سب سے پہلے پرنٹ ہوگی اس کے بعد پری آرڈر ریکرسلی کال کرے گی اپنے آپ کو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پری آرڈر کو ہم آپ کال کریں گے اور اس کو لیفٹ سب ٹری دے دیں گے وہ لیفٹ سب ٹری کا جو روٹ ہے یا اس کی جو روٹ نوڈ ہے وہ ہے چار تو دیکھیے میں نے اس میں یہ دائیں ہاتھ میں دکھایا ہے اور اس میں کال پرائمر یا آرگیومینٹ جو ہے وہ میں نے چار ظاہر کی ہے یعنی اس پری آرڈر کال کو ہم نوڈ روٹ نوڈ جو دے رہے ہیں اس میں چار موجود ہے اور میں نے شروع میں دو نقطے بھی لگا دیے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ریکرجن لیول میں کتنا ڈیپ جا چکے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے کہ پہلا پرڈر جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے اس نے اب لیفٹ سب ٹری پر آرڈر کو کال کیا اب جب ہم پری آرڈر کی اس دوسری کال میں آئے تو اب ذہن میں رکھیے کہ ایک پری آرڈر کی پہلی کال جو ہے اس کے لیے ریٹرنس موجود ہے اب اسی طرح یہ دوسرا پری آرڈر جو ہے جس میں چار کو بھیجا جا رہا ہے ایز اے روٹ نوٹ یہ اب وہ دوسری کال بن گئی لیکن ہے تو یہ ایک فنکشن تو اب آپ صرف اس کو ایز اے فنکشن سمجھیے یہ نہ سوچیں کہ اس کو کس نے کال کیا ہے اس وقت یہ ایک کالڈ فنکشن ہے اب ہم پری آڈر میں آئیں گے اور پہلی چیز ہم نے یہ کی چونکہ یہ پری آرڈر ہے تو جو نوڈ ہمیں دیا گیا ہے یعنی کہ اس ٹری کا جو روٹ ہے اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ ہم پرنٹ کرتے ہیں اور وہ نکلی چار اب اس پری آرڈر نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اسے نوڈ ملا ہے یعنی چار اس کا کوئی لیفٹ سب ٹری ہے اگر تو ہے تو پھر پری آرڈر دوبارہ کال کرو اور اب دیکھیے کہ یہ جو تیسری کال آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے شروع میں میں نے چار نقطے لگا دیئے ہیں کیونکہ ہم اور ایک لیول ڈیپ چلے گئے ہیں اور ٹری کے حساب سے بھی دیکھیے ہم اس وقت تیسرے لیول پہ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ میں نے پری آرڈر تین کال کیا جب اس کے اندر میں گیا اب میں پری آرڈر تھری میں بیٹھا ہوں میرے پاس ایک ٹری ہے جس کا روٹ نوٹ تھری ہے میں نے اس کی, کی یعنی تھری پھر میں نے پری آرڈر کو یعنی کہ یہ جو پری آرڈر 3 کا انسٹنس ہے اس میں 3 کا جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ میں نے آڈر کو بھیجا اور یہاں پہ دیکھیے اب کیا ہوا نقطے یہاں پہ شروع میں 6 لگے ہیں البتہ دیکھیے کہ کال پرائمر میں میں نے کیا بھیجا 3 کا لیفٹ سب ٹری نل ہے اب اگر آپ کو اس پری آڈر کا کوڈ یاد ہو تو پری آرڈر میں آتے سار ہی پہلی چیز جو ہم چیک کرتے ہیں وہ یہ کہ اس کو جو نوٹ دیا گیا ہے وہ نل تو نہیں اگر وہ نل نہیں تو پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یعنی کہ پھر ہم وہ پرنٹ کرتے ہیں اس نوڈ کی ویلیو یعنی کہ ڈیٹا سٹورڈ ہے اس کے بعد پھر ہم پر دوبارہ کال کرتے رائٹ سب ٹری سے لیکن اگر یہ, if جو ہے یہ فالس ہو گئی تو پھر یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو ایک لحاظ سے یہ سوال اصل میں شروع میں ہی پوچھنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ ریکرشن کیسے ختم ہوگی یا اگر میں اس طرح کرتا گیا تو یہ تو انفینٹ سلسلہ بن جائے گا آخر یہ ختم کیسے ہوگی تو کسی بھی ریکرسو کال میں یا کسی بھی ریکرسو پروسیجر میں ایک ٹرمنیٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو جب آپ فیکٹوریل کی بات کر رہے تھے n فیکٹوریل کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن کیا ہے اور وہ ہے زیرو فٹوریل از اکول ٹو ون وہ ہم نے ڈیفائن کر دیا یہاں پہ آ کے آپ کسی n سے شروع ہوئے ہوں شروع میں n تھاؤزینڈ اینڈ ٹو جو بھی وہ ویلو ہے آپ n times n مائنس ون اب کرتے جائیں لیکن یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے جب سفر پہ, پہ پہنچے گا وہاں پہ آکے کے معاملہ ختم یعنی کہ زیرو فیکٹوریل اب فردر اس کی کوئی ریکرس ڈیفینیشن نہیں یہ اب صرف 1 کے برابر ہے یہی کاروائی ہم یہاں پہ کر رہے ہیں کہ پری آرڈر جو ہے وہ جو نوڈ اس کو ملتا ہے اگر وہ نوڈ نل ہے یعنی کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں وہ ایک نل پوائنٹر ہے تو وہ اف اسٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی اور اگر وہ کوڈ آپ اپنے سامنے رکھیں پچھلے لیکچر سے تو ایف اسٹیٹمنٹ کے فالس ہونے پہ ہم اس فنکشن سے سمپلی واپس چلے جاتے ہیں اب اگر آپ دوبارہ اس تصویر کو دیکھیں کہ یہ جو پرڈر کا سلسلہ چودہ سے شروع ہوا تھا چودہ سے ہم اگلے لیول پہ گئے لیفٹ سائڈ پہ کیونکہ پری آرڈر پہلے لیفٹ سب ٹری کی طرف جا رہا ہے پر آرڈر فور پہ گئے اس کے بعد پری آرڈر 3 پہ گئے اور فائنلی پر آرڈر نل پہ پہنچ گئے یعنی کہ تھری کا سب لیفٹ سب ٹری اب نل ہے اب یہ پرڈر کال جو ہے یہ فردر ریکرس کالز نہیں بنائے گی اور ہم یہاں سے واپس آ جائیں گے اور اگر وہ کال سٹیک آپ کے سامنے ہے تو یہ چوتھی کال جو ہے فنکشن کی یہ اب فائنلی اس کی تیسری کال جو ہے وہاں پہ واپس ائے گی اور اب دیکھیے کہ تیسری کال کون سی ہے یہ 14 والی نہیں یہ 4 والی نہیں یہ ایکچولی پری اورڈر 3 والی ہے۔ اب پری اورڈر 3 میں لیفٹ سب تو ختم ہوا اس کے بعد ہم نے پری اورڈر رائٹ سب کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی معاملہ ہے کہ جو 3 کا رائٹ right سب ہے وہ بھی نل ہے۔ اب یہاں سے جب ہم نکلے تو اب دیکھیے کہ پری آرڈر تھری کی جو تمام چیزیں تھیں وہ اب اختتام کو پہنچی یعنی پری آرڈر تھری کا ہم نے نوڈ تھری یعنی کہ اس کے ویلیو تھری کو پرنٹ کیا اس کے لیفٹ سب ٹری پہ گئے جو کہ نل تھا اس کے رائٹ سب ٹری میں گئے وہ بھی نل تھا فائنلی اب ہم تین والی کال سے واپس آئے لیکن جب تین والی کال سے واپس آ کے ہم چار کے پاس ایک اور لیول اوپر پہنچے تو اب ہم نے چار کے رائٹ سب ٹری میں جانا ہے جس کی بنا پہ اب دیکھیے کہ یہ پری آرڈر نائن جو کال ہے یہ اب شروع ہوگی اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب کیا کاروائی ہوگی کہ نو پہ جب ہم جائیں گے تو نو کی ویلیو پرنٹ کر کے ہم پری آرڈر لیفٹ سب ٹری آف نائن یعنی پری آرڈر سیون جب سیون میں جائیں گے سیون کو پرنٹ کر کے پری آرڈر اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ پرڈر فائیو آپ فائیو پہ گئے تو فائیو کو پرنٹ کیا فائیو کا لیفٹ اور رائٹ سب ٹری دونوں تو ہم اس سے واپس آئے اور اس وقت واپس آنے پہ کال اسٹیک کے حساب سے ہمارا ریٹرن ایڈریس ہمیں کہاں لے کے آئے گا وہ پری آڈر سیون کی جو کال تھی وہاں پہ آڈر سیون کے رائٹ سب ٹری کی طرف جب کوشش کی جانے کی وہ تو نکلا نل وہاں پہ بھی پری آرڈر نل ہے اور یہ دیکھیے کہ اس آخر میں یہاں پہ پری آرڈر نل نل نل چار دفعہ آ رہا ہے اور اس بنا پہ ہم چلتے چلتے چلتے واپس چار تک آ جائیں گے اب یہ کاروائی اگر چلتی رہی تو ہم پورا لیفٹ سب ٹری جو کہ انیشل روٹ کا ہے یعنی کہ چودہ سے جو شروع ہوا تھا وہاں پہ ہم واپس آ جائیں گے اب جب ہم بالکل روٹ پہ آ گئے تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی نوٹ پہ موجود ہوتے ہیں تو پری آرڈر میں اس نوڈ کی ویلیو پرنٹ کر کے ہم لیفٹ پہ جاتے ہیں اور جب تک وہ لیفٹ سب ٹری ختم نہیں ہوتا ہم وہیں رہتے ہیں اور جب ادھر سے واپس آتے ہیں تو ہم اب رائٹ right کی طرف چلتے ہیں اب جب ہم بالکل روٹ نوڈ یعنی کہ جو شروع کا جو ٹری کا نوڈ ہے روٹ نوڈ ہے وہاں پہ آئے تو وہاں سے اب ہم رائٹ right کی جانب چلے جب رائٹ right کی جانب چلے تو ہم پہلے پہنچے پندرہ پہ پندرہ کی ویلو ہم نے پہلے پرنٹ کی اس کے بعد اس کا لیفٹ سب ٹری دیکھا وہ پری آرڈر نل یہ جو کال آپ کو نظر آ رہی ہے اس بنا پہ ہم لیفٹ پہ جب جائیں گے تو وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کہے گی کہ بھئی یہ تو نل ہے اس کا مطلب کہ یہ پری آرڈر کال جو ہے اب ختم ہو جائے گی یعنی کہ اور ریکرس کال نہیں ہوں گی ادھر سے واپس آئے تو پندرہ کے رائٹ سب ٹری کی طرف چلے پری آڈر اٹھارہ پہ آئے اٹھارہ کو پرنٹ کیا وہاں سے پھر 18 کے لیفٹ سب یعنی کہ 16 16 کے لیفٹ سب پہ جب پہنچے وہاں پہ, پہ پھر نل ہے وہاں سے واپس آئے اس کے بعد 16 کے رائٹ سب کی جانب چلے یہ پر آرڈر 17 کال ہے یہاں پہ سیونٹی کی ویلو پرنٹ کی اور اس کے بعد جو دو اگلی کالس آپ کو نظر آ رہی ہیں پری آرڈر نل اور پری آرڈر نل یہ دونوں 17 کے لیفٹ اور رائٹ سب کی جانب جاتی ہیں اور دونوں چونکہ نل ہیں تو دونوں واپس ہو گئی اس کے بعد ہم اٹھارہ پہ واپس پہنچے کیونکہ سولہ کا لیفٹ اور رائٹ سبری دونوں ہم وزٹ کر چکے ہیں جب ہم اٹھارہ پہ واپس آئے تو یہاں سے ہمیں بیس پہ جانا پڑے گا اور پھر بیس کے ساتھ وہی کاروائی کہ بیس کا لیفٹ اور رائٹ سبفری دونوں نل ہیں اور وہاں سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم واپس آتے آتے بالکل روٹ نوڈ پہ پہنچ جائیں گے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان آرڈر ریورسل کریں تو پھر کیا سلسلہ ان ریکرسو کالس کا بنتا ہے اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں کوئی اتنی مختلف بات نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ یہ کال اسٹیک جو ہے یا ریکرسو کالس کا جو پیٹرن ہے یہ ذرا سا تبدیل ہو جائے گا اور یقیناً ایسا ہی ہے تو دیکھیے کہ ان آرڈر چودہ سے میں نے ان آڈر کال جو ہے وہ شروع کی کیونکہ میرے پورے ٹری کا جو روٹ ہے وہ چودہ ہے لیکن ان آڈر میں اب یہ ہے کہ میں پہلے لیفٹ سب ٹری وزٹ کر لوں اس کے بعد میں جس نوڈ پہ آیا ہوں یا جو نوڈ مجھے دیا گیا ہے اس کی ویلو پرنٹ کروں گا اور اس کے بعد میں رائٹ سب ٹری میں چلا جاؤں گا چودہ کے لیفٹ سب ٹری کی کال جو ہے وہ ہمیں ان آڈر فور پہ لے جائے گی ان آرڈر فور پہ پھر وہی بات کہ ہم چار ابھی نہیں پرنٹ کریں گے ہم چار جو روٹ نوڈ ہے سب ٹری کا اس کی لیفٹ سب ٹری میں جاتے ہیں وہ ہمیں تین پہ کے گیا تین سے پھر ہم اس کے لیفٹ سب ٹری کی جانب گئے وہ ہے نل اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان آرڈر میں بھی ہم نے اف اسٹیٹمنٹ لگائی تھی کہ اگر نوٹ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ نل ہے تو پھر ہم further recursive calls نہیں کریں گے ہم سمپلی واپس آ جاتے ہیں اب دیکھیے کہ جب ہم ان آرڈر نل یعنی کہ تھری لیفٹ سب ٹری سے واپس آئے تو ہم نے تھری کا لیفٹ سب ٹری وزٹ کر لیا یہاں پہ ہم نے اب اس کی نوڈ کی ویلیو تین پرنٹ کی اور یہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ تین جو ہے نمبر کے طور پہ اب سامنے آ گیا اس کے بعد تین والے سب ٹریٹ سب ٹری کی جانب چلے اس سے ہوا ان آڈر نل یہ کال بھی پھر ختم ہو جائے گی کیونکہ اف سٹیٹمنٹ فالس ہو جائے گی اب دیکھیے میں نے تھری جو ٹوٹلی سب جو مکمل سب ٹری ہے جو کہ تین نوٹ پہ بنا ہوا ہے یعنی کہ نمبر right تین پہ پہ پہ پہلے نکلا تھا اور اب نمبر چار نکلا اب چار پہ ہم بیٹھے ہیں چار سے لیفٹ سب ٹریز تو ہم نے مکمل کر لی اب ہم چلیں گے اس کے رائٹ سب ٹری میں اور پھر وہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو دیکھیے کہ ان آڈر نائن جو ہے یہ چار کا رائٹ سب ٹری ہم ان آرڈر کو بھجوا رہے ہیں جس کا روٹ نوٹ یعنی اس سب ٹری کا نائن ہے نائن پہ, پہ پہنچے تو ابھی ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کریں گے جو پہلی چیز ہے وہ یہ کہ نائن کا لیفٹ سب ٹری وزٹ کریں جو کہ ہمیں ساتھ پہ لے کے گیا سات پہ, پہ پہنچے تو ابھی کچھ نہیں کریں گے فوراً نے ساتھ کے لیفٹ سب ٹری کی جانب روانگی کی وہاں پہ چلے تو ہم پانچ پہ, پہ پہنچے پانچ پہ پہنچنے کے بعد اس کے لیفٹ سب ٹری میں نل ہے نمبر پانچ سے واپس آنے کے بعد اس کے رائٹ سب ٹری کی جانب گئے وہ بھی نل ہے تو فائنلی پانچ والا سب ٹری مکمل طور پہ ہم نے وزٹ یا ٹریولس کر لیا اب سات پہ واپس آئے ساتھ کے لیفٹ سب ٹری سے واپسی پہ ہم اب اس کے رائٹ سب ٹری میں جانے سے پہلے نمبر سات پرنٹ کرتے ہیں اور چونکہ اس کا رائٹ سب ٹری نل ہے تو ان آرڈر نل جو ہے یہ فورن واپس آئے گی اب ساتھ پہ جو ٹری روٹیڈ ہے یعنی کہ رائٹ right جتنے بھی trees ہیں سارے ملا کے یہ ہمارا 9 نوٹ کا لیفٹ سب ٹری تھا یہ ٹریورسل مکمل ہوئی تو ہم نے اب نو کی ویلو پرنٹ کی تو ساتھ کے بعد نو نمبر نو کے رائٹ سب ٹری کی جانب گئے وہ تو نل ہے تو ہم ادھر سے واپس آئے اور اب دیکھیے کہ فائنلی چودہ جو ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اب چودہ کے رائٹ سب ٹری کی جانب گئے وہ ہمیں پندرہ پہ لے کے گیا پندرہ کو پہلے ہم نے لیفٹ سب ٹری کی جانب دیکھا وہ تو نل ہے تو اس لیے وہاں سے واپسی پہ ہم نے پندرہ پرنٹ کیا وہاں سے رائٹ سب ٹری پہ گئے وہ ہمیں اٹھارہ پہ لے گیا اٹھارہ بھی ہم پرنٹ نہیں کریں گے اس کے لیفٹ سب ٹری میں گئے جو کہ ہمیں 16 پہ لے گیا سولہ کے بارے میں بھی کچھ نہیں کریں گے اس کے لیفٹ سب کو دیکھا جو کہ نل ہے چونکہ وہ نل ہے وہاں سے واپسی پہ ہم نے نمبر سولہ پرنٹ کیا اس کے بعد اس کے رائٹ سب ٹری میں گئے جو کہ سترہ ہے سترہ کے بھی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری چونکہ نل ہے تو ہم نمبر سترہ پرنٹ کر کے واپس آئیں گے اور یہ ہمیں واپس لے کے اٹھارہ والی کال پہ لے جائے گا اٹھارہ سے ہم بیس کی جانب گئے اور بیس کے چونکہ لیفٹ اور دونوں نل ہیں تو نمبر بیس پرنٹ ہوگا اور ہم اس جو, جو ہماری ان آڈر کال تھی یہ اب مکمل ہو گئی اب یہی صورتحال حال اگر آپ آرڈر کو ٹریس کریں تو کچھ ایسی ہی ہوگی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ٹری جو ہے اپنے سامن سامنے کاغذ پہ بنائیے اور پری آرڈر کی کال جو ہے اس کو آپ اسی طرح ٹریس کی کیجئے یہ ایک ضرور کیجئے کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو مہارت ہو جائے گی اس ٹریورسل کی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم نے یہ جو دونوں ٹریورسل کی ہیں یہ آپ یہ والا ٹری یا اپنی پسند کا کوئی ٹری بنا کے اس کے اوپر آپ یہ کریں بعد میں جب آپ سی پروگرام پروگرام پروجیکٹ کریں گے جس میں یہ ٹری ڈیٹا سٹرکچر استعمال ہوگا وہاں پہ آپ کو یہ ان آرڈر, پری آرڈر اور پوسٹ آرڈر ٹریورسل کی ضرورت ہوگی لیکن اس سے پہلے کہ آپ سی پلس پلس کی جانب چلیں بہتر ہے کہ یہ کاروائی آپ ہاتھ سے کاغذ اور پینسل کے ذریعے کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ٹریولسل ایسے, ایسے کس طرح چلائی جاتی ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے اچھا یہاں پہ میں نے ریکرشن کا استعمال اس لیے بھی کیا کہ ٹری ڈیٹا سٹرکچر بائی نیچر ایک ریکرسو ڈیٹا سٹرکچر ہے تو اس سے یہ سامنے بات آئے گی اور یہ بار بار آپ دیکھیں گے کہ ٹری کے اوپر کئی جو پروسیجرس کئی جو میتھڈ ہم لکھیں گے وہ عموماً ریکرسو ہوں گے یہ ایک نیچرل سی بات ہے لیکن recursion ایونچلی اگر آپ پروگرامنگ کے حساب سے دیکھیں تو انٹرنلی جیسے میں کہتا چلا آیا ہوں کہ وہ کال اسٹیگ کے ذریعے ہی امپلیمنٹ ہوتی ہے آپ بے شخص ٹیک نہ بنائے کسی نہ کسی کو تو بنانا پڑتا ہے اور اگر آپ ریکرسو کالز کریں گے تو یہ کمپائلر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو کوڈ جنریٹ کرتا ہے مشین کوڈ اس کے اندر یہ ریکرجن ایکچولی ہوتی ہے اور وہ ریکرجن کوئی ایسی انہونی بات نہیں چونکہ میں نے آپ کو وہ کال ٹیگ میں جو بھی صورت بنتی ہے وہ دکھائی تو اصل میں ایک فنکشن دوسرے کو کال کرے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنے آپ کو کال کر لے ہاں یہ پروگرامر کی ریسپانسبلٹی ہے کمپائلر کی نہیں پروگرامر کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر یہ ریکرسو کالز اس طرح چلنے لگ پڑی تو کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ختم ضرور ہو ورنہ یہ تو آپ کا پروگرام بالکل گم ہو جائے گا اور یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب آپ کے لوپ جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے وہ اینڈ لیس لوپس بن جاتے ہیں یہاں پہ وہ انفینٹ ریکرجن ہو جائے گی اچھا فرض کریں کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی یعنی کہ یہ غلطی آپ نے پروگرامنگ میں کر دی تو پھر کیا ہوگا آپ کا پروگرام چلے گا اور یہ ریکرسو کال جو ہیں یہ چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی چلتی جائیں گی لیکن دیکھیے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ کال سٹیک جو ہے وہ تو بڑھ رہا ہے ایونچلی جب میں نے سٹیک کی بات کی تھی اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ایک پروگرام ایک پروسیس بنتا ہے تو اس کو سسٹم سے کچھ میمری ملتی ہے اس کے کال سٹیک کے لیے اب یہ میمری لمیٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی ایک خاص مقدار آپ کے پروگرام کو ملتی ہے اب آپ کی ریکرسو کالز ختم ہی نہیں ہو رہی تو دیکھیے کیا ہوگا وہ میمری جو سسٹم نے آپ کو دی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اب آپ نے کوئی بندوبست تو نہیں کیا آپ تو ریکرسو کالز کرتے جا رہے ہیں آپ کی ختم ہی نہیں ہو رہی ریکرسو کالز تو آپ کا پروگرام جو ہے الٹیمیٹلی یا تو وہ کریش کر جائے گا یا وہ بالکل سو جائے گا ایف کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا اگر ایسی صورتحال سامنے آئے اور جیسے کہ میرے خیال میں آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے آپ کے وائل یا فور لوپس جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرا پروگرام کچھ چپ ہو گیا یہ کچھ کر نہیں رہا تو یہاں پہ اب ایک نیا زاویہ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کا پروگرام اگر لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہا کچھ گم ہو گیا ہے تو اب یہ بھی سوچئے کہ کہیں میں نے کوئی ریکرسو کال تو نہیں نہ ڈال دی اور اگر ڈال دی تو کیا اس کی جو ٹرمنیٹنگ کنڈیشن ہے وہ جس سے وہ ریکرزن رکتی ہے وہ اس میں موجود ہے کہ نہیں اگر وہ موجود نہیں تو پھر سمجھ جائیے کہ یہی یہ ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ریکرس کالز جو ہیں یہ بس ایک بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے کالس بھر گیا ہے اور آپ پروگرام یا تو رک گیا ہے یا اگر سسٹم دیکھے کہ آپ کا کالس ٹیگ بھر گیا ہے تو شاید آپ کے پروگرام کو وہ ابوٹ کر دے یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پروگرام میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے پہچاننے میں بھی آپ کو مہارت کی ضرورت ہوگی کی آخر وہ کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر پروگرام جو میرا ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تو جیسے آپ کو مہارت ہو گئی ہے کہ ارے آؤٹ آف باؤنڈ اگر ہو تو اس کو, اس کو کیسے دیکھا جائے یا اس وقت سسٹم سے کیا میسیجز آتے ہیں اگر آپ کا وائل لوپ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا یا کوئی اور غلطی تو اب جب وہ غلطی ہوتی ہے تو اس کے اثرات سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ غلطی کی وجہ کیا ہے تو جان لیجئے کہ یہاں پہ غلطی ہونے کا ایک اور ذریعہ پیدا ہو گیا ہے اور آپ نے اگر ریکرشن استعمال کرنی ہے تو اس چیز کا بہت احتیاط سے خیال رکھیں کہ ریکرسو کالز میں کہیں نہ کہیں ٹرمنیٹنگ کنڈیشن ضرور موجود ہو ورنہ یہ ریکرسو کالز چلتی ہی جائیں گی اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر میں گھبرا کے کہتا ہوں کہ میں پھر ریکرشن کیوں استعمال کروں اس کا جواب بھی موجود ہے بلکہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریورسل میتھڈس ہم نے ابھی بنائے یہ ایکچولی ہم نان ریکرسو کالس کے ذریعے بھی یا نان ریکرسو پروسیجر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں لیکن اب ذرا سوچئے کہ اگر میں ریکرجن نہیں استعمال کرتا تو پھر میں یہ کیسے حساب کتاب کروں گا کہ میں نے لیفٹ پہ جانا ہے پھر میں نے رائٹ right پہ جانا ہے پھر میں نے واپس آنا ہے آخر دیکھیے کہ ہم نے پری آرڈر یا ان آرڈر یا پوسٹ آرڈر میں ایک پورا سلسلہ بنایا ہم ٹری کے مختلف لیولز پہ جاتے تھے اور وہاں سے واپس آ جاتے تھے اور ہمیں رستہ معلوم ہوتا تھا نہ صرف نیچے جانے کا بلکہ واپس آنے کا اب اگر ہم ریکرشن نہیں استعمال کر رہے تو پھر یہ کون اس کا حساب کتاب رکھے گا وہ تو پھر ہم ہی ہوئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو یہ جو ٹریورسل میتھڈس ہیں یہ نان ریکرسلی کیسے لکھے جاتے ہیں We can implement non-recursive versions of the pre-order, in-order and post-order traversal by using an explicit stack. The stack will be used to store the tree nodes in the appropriate order. Here, for example, is the routine for in-order traversal that uses a stack. Now, let's see here what happened. Here. ریکرسن سے ہم بچنے کے لیے میتھڈ لکھنے لگے تو پہلی بات جو سامنے آئی کہ اب ہمیں خود اسٹیک بنانا پڑ گیا اچھا چلے خیر بنا لیتے ہیں اسٹیک تو ہم کرتے یہ ہیں کہ پہلے میں آپ کو وہ سی پلس پلس کوڈ دکھاتا ہوں ان آرڈر ریورسل کا اور بعد میں آپ یا تو ہم ڈسکس کر لیں گے یا میں آپ پہ چھوڑوں گا کہ پری آرڈر اور پوسٹ آرڈر جو ہے وہ نان ریکرسلی کیسے لکھی جائیں میں آپ کے سامنے ان آڈر ریورسل کے استعمال کے ذریعے پیش کرتا ہوں دیکھیے ان آرڈر پہ جہاں تک اس کی سگنیچر کا تعلق ہے یعنی کہ فنکشن کی پرائمر ویلو کی کیا ہے یہ وہی ہے یعنی کہ ایک وائڈ فنکشن ہے یہ کچھ نہیں ریٹرن کرتی ان آرڈر فنکشن کا نام میں نے بھی نام وہی رکھا ہے اور اس کے بعد اس کو میں ایک ٹری نوٹ بھیجوں گا بلکہ اس کا ایک پوائنٹر بھیجوں گا جس کو میں لوکلی روٹ کہوں گا اور کے بعد دیکھیے میں نے کیا, کیا. یہ میرا وہی اسٹیک ایپسٹیک ڈیٹا ٹائپ آیا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیک کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹیک کے اندر کبھی انٹرجس رکھنا چاہیں گے کبھی ہم اس میں کیریکٹر رکھنا چاہیں گے اور یہاں پہ اب کیا ہے کہ یہاں پہ ہم ٹری نوڈز رکھنا چاہتے ہیں اور ٹری نوڈ کے اندر ہم انٹرجز رکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے یہ پوری ٹیمپلیٹ کال جو ہے یہ کیا بنی کہ ہمیں ایک اسٹیک بنا کے دو ہم نے اس کی فیکٹری کو ایک میسج بھیجا کہ ایک سٹیک بناؤ جس کے اندر ہم ٹری نوڈ سٹور کریں گے اور ٹری نوڈ کے اندر انٹیجر سٹور کریں گے تو یہ آلموسٹ ٹو ٹیمپلیٹ کے بن رہے ہیں لیکن یہ سامنے جب آپ کال دیکھ رہے ہیں یہ ڈیکلریشن دیکھ رہے ہیں تو صورتحال کافی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ایونچولی کیا ہوا کہ ہم نے سٹیک کلاس سے اسٹیک بنوا لیا اور اس کو ہم نے ایک لوکل ویریبل سٹیک میں ڈالا اس کے بعد ایک میرا لوکل پوائنٹر ویریبل پی ہے جس کو میں استعمال کروں گا ٹری میں اوپر نیچے جانے کے لیے اور دیکھیے کہ پہلی کاروائی میں نے یہ کی کہ پی کو میں نے روٹ کی ویلو دے دی یعنی کہ جو میرا اس وقت جو میرے پاس ٹری ہے اس کے روٹ نوٹ پہ میں نے پی کو رکھا پھر میں نے ایک ڈو وائل ڈو لوپ چلایا اس کے اندر وائل لوپ ہے اور وائل لوپ چیک کرتا ہے کہ پی کہیں نل تو نہیں اور اگر پی نل نہیں اور وہ نل نہیں ہوگا انشیلی کیونکہ میں نے پی کو کیا ہے روٹ سے تو دیکھیے پہلی کاروائی میں کیا کر رہا ہوں کہ میں نے پی جو ہے اس کو اسٹیک پہ پش کر دیا تو پہلا نوٹ کون سا گیا یہ روٹ جو ہے اس کے بعد میں نے پی کو پی گیٹ لیفٹ سے ریپلیس کر دیا یعنی کہ پی جو ہے اب اگر میں روٹ پہ بیٹھا تھا تو پی اس کے لیفٹ لیفٹ سب ٹری کے پہلے نوڈ پہ پوائنٹ کرے گا اگر تو وہ موجود ہے یعنی کہ اس اس نوڈ کا اس پی نوڈ کا پی ہے تو پھر جب میں وائل لوپ کے کنڈیشن میں واپس آؤں گا تو پی پھر نہیں نل ہوگا پھر میں آیا ادھر پھر میں نے سٹیک پوش کیا لیکن استفا پی جو ہے وہ اب لیفٹ سب ٹری میں جا چکا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وائل لوپ جو ہے یہ پورے لیفٹ سب ٹری کی جانب ہمیں لیتا جائے گا اور وہ لیفٹ سب ٹری شروع ہوگا روٹ سے جب ہم وائل لوپ سے باہر نکلے تو اب ہم ایک ایسے نوڈ پہ بیٹھے ہیں جس کا لیفٹ سب ٹری ایکچولی نل ہے یعنی کہ ایکچولی ہم اس نل پہ, پہ پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد دیکھیے میں نے کیا کیا اب میں وائل لوپ سے جب باہر آیا تو میں اب اسٹیک کو دیکھتا ہوں کہ سٹیک ایمٹی تو نہیں اب اسٹیک ایم ٹی نہیں ہے اگر میں نے وائل لوپ میں کچھ چیزیں پش کی ہیں تو میں ادھر سے ایک نوڈ کو پاپ کرتا ہوں اس نوڈ کے اندر جو انفو اسٹور ہے اس کو میں پرنٹ کرتا ہوں اور دیکھیے اگلی کاروائی میں نے کیا کی کہ پی کو اب میں نے جس نوڈ کو میں نے پاپ کیا تھا اس کے رائٹ سب ٹری والے نوڈ سے ریپلس کر کے پھر میں آؤٹر ڈو لوپ جو میرا ہے ڈو وائل لوپ وہاں پہ چلا گیا اور جو آؤٹر ہے وہ تب تک چلے گا جب تک یہ سٹیک ایمٹی نہیں ہو جاتا یا یہ پی جو ہے وہ نل نہیں ہو جاتا اب اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم اسی ٹری کو لیتے ہیں جس پہ ہم نے ان آڈر چلائی تھی اور دیکھتے ہیں کہ یہ نان ریکرسیو ورژن جو ہم نے ایک سٹیک کے ذریعے بنائی ہے وہ اس پہ کیسے کام کرے گی تو آئیے دیکھیے یہ دوبارہ میں نے وہی ٹری آپ کو دکھایا جو کہ چودہ اس کی روٹ نوڈ ہے اور اس کے بعد وہی بقیہ نمبر اس میں شامل ہیں تو اب اپنے سامنے یہ نان ریکرسو پروسیجر رکھیے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو کال ہے اس میں جو نوڈ آئے گا یا روٹ جو ہم نے ویریول بنایا ہے اس کی ویلو ہوگی یہ نوڈ جس میں چودہ اسٹورڈ ہے چودہ کو لے کے ہم پی کی ویلو سیٹ کر کے ڈو وائل روپ میں آئے دو وائل کے اندر پہلا کام ہے وائل لوپ کا اور یہ وائل لوپ جو ہے یہ چودہ کے لیفٹ سب ٹری کی جانب چلے گا جب وہ ادھر گیا تو اس نے چودہ کو تو پہلے پش کیا کیونکہ یاد ہوگا کہ پی کو ہم روٹ سے انیش کرتے ہیں اور وائل کنڈیشن تھی کہ وائل پی از ناٹ نل اسٹیک ڈاٹ پش پی چونکہ چودہ کو پوائنٹ کر رہا تھا تو اس لیے چودہ والا نوٹ جو ہے اب اسٹیک میں چلا گیا اور اگر آپ دانی داہنی جانب دیکھیے تو یہ پش کالز بھی میں بالکل اسی طرح دکھا رہا ہوں جیسے میں نے ان آرڈر کی کالز دکھائی تھی تو دیکھیے ترتیب کیا بن رہی ہے چودہ پش ہوا پھر چار پش ہوا پھر تین پش ہوا اس کی وجہ کیا یہ وہ وائل لوپ ہے جو کہ پی پش کرتا ہے اور پی ایکول پی گیٹ لیفٹ کرنے کی بنا پہ چودہ سے ہم چار پہ چار سے ہم تین پہ اور فائنلی تین کا چونکہ لیفٹ سب ٹری نل ہے تو یہ ہمیں اس پہلے واللوپ لوپ سے باہر نکال لائے گا اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایک نوڈ کو نکالو تو اب سوچیے کون سا نوڈ نکلا اسٹیک آپ کو یاد ہوگا لیفو ہے یعنی کہ لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ تو کون سا نوڈ نکلا یہ تین والا اب تین والا نوڈ نکال کے ہم نے اس پہ وہ سی آؤٹ کیا کہ اس نوڈ میں جو ویلو سٹورڈ ہے وہ پرنٹ کرو وہ نکلی تین تین جب مکمل ہوا تو اب ہم پی جو ہے اس کو اس کے رائٹ right کی جانب کریں گے لیکن وہ تو ہو گیا نل پھر ہم چلے واپس چار پہ چار کو جب ہم پاپ کریں گے تو چار کی ویلو پرنٹ کرنے کے بعد ہم پی کی ویلو جو ہے چار کے رائٹ right سب کی جانب پوائنٹ کر دیں گے اور وہاں سے پھر یہ پہلے والا وائل لوپ جو ہے وہ پش پش والا وہ شروع ہو جائے گا اور دیکھیے اس نے کیا, کیا؟ اس نے پش نائن کیا لیکن یہاں پہ قصہ ختم نہیں نائن سے اب پھر لیفٹ سیپ ٹری شروع ہو گیا اس نے پش سیون کیا اس نے پش فائیو کیا اور فائنلی چونکہ فائیو والے نوٹ کا لیفٹ سیپ ٹری نل ہے تو وہ پہلے والا وائل لوپ ختم ہوا سٹیک چونکہ ایمٹی نہیں یقیناً ایمٹی نہیں اس کے اوپر تو کافی اب چیزیں موجود ہیں تو جو نوٹ سب سے پہلے پاپ ہوگا وہ ہے پانچ والا پانچ کی ویلیو پرنٹ ہوئی اس, اس کے بعد اب سات کا جو لیفٹ سب ٹری ہے وہ مکمل ہو گیا تو اب ہم اس کی رائٹ کی جانب تو نہیں جائیں گے فی ہم سات نوٹ کو پاپ کریں گے اس کی ویلو پرنٹ کی اس کے بعد ہم رائٹ کی جانب اگر جائیں گے بھی تو وہ نل ہے تو کچھ نہیں پوچھ ہوگا اب سات سے ہم نو پہ واپس آئیں گے نو کی دائیں جانب اس کے رائٹ right سب کی جانب جب گئے اور پی نے پی گیٹ رائٹ right کی ویلیو لی تو وہ نکلی نل اس کے نل ہونے کی بنا پہ اب ہم نو والے سب ٹری کو مکمل طور پہ وزٹ کر چکے ہیں ایکسپلس ٹیک کے ذریعے اور وہاں سے دیکھیے اب ہم سی دے پاپ کرتے ہوئے چودہ والے نوڈ پہ, پہ پہنچے جو کہ روٹ ہے وہاں سے اب پی کو ہم نے گیٹ رائٹ right کے ذریعے پندرہ کی جانب بھیج دیا اور میرے خیال میں اگر آپ دانی جانب آپ دیکھیں تو یہ جو سلسلہ پش کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کی ترتیب ایسی کیوں ہے اب آئیے ہم ریکرسیو ان آرڈر اور, اور نان ریکرسیو ان آرڈر کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کے موازنہ کرتے ہیں کہ ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ نہیں مجھے یقین ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا جواب یہی ضرور ہوگا کہ اس میں واقع کوئی فرق نہیں کیونکہ فنکشن کال بھی سٹیک کے ذریعے ہی ہوتی ہے اور سٹیک تو stack ہی ہے اس کا بہیویئر اس فنکشن کال سٹیک کے بہیویئر سے مختلف نہیں ہو سکتا تو یہ موازنہ دیکھیے لیفٹ کالم میں ریکرسیو ان آڈر رائٹ کالم میں نان ریکرسیو ان آرڈر اب ریکرسیو ان آرڈر میں میں نے فنکشن کا نام ان آرڈر رکھا ہے اور اس میں جو اس کا کال پرائمر یا اس کی جو پرائمر value میں بھیجتا ہوں جیسے جیسے ریکرزن چلتی جاتی ہے وہ میں پرنٹ کر رہا ہوں یہ میں نے پہلے آپ کو دکھایا نان ریکرسو کے کیس میں میں اس کا نام نہیں اب اس میں میں پش پش دکھا رہا ہوں پش 14, پش 4, پش 3 کہ کس آرڈر میں ہم اسٹیک کے اوپر ایکسپلسٹلی ٹری نوٹس کو ڈالتے ہیں اور پھر ویلوز پرنٹ کرتے ہیں اور پھر پاپ کے ذریعے ہم ایک خاص ترتیب سے نوٹس کی ویلیو دیکھتے ہیں اور ادھر سے پھر ہم رائٹ کی جانب چلتے ہیں تو دیکھیے ان آرڈر 14 پش 14 ان آرڈر فور پش فور ان پش اور اگر آپ باقی ساری کاروائی دیکھیں تو لیفٹ سائڈ میں ان آرڈر اور رائٹ right سائیڈ پہ لفظ پش کے علاوہ کوئی بھی فرق نہیں اور آپ کو اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے چونکہ ریکرسیو کال کے اندر بھی اسٹیک استعمال ہو رہا ہے اور نان ریکرسو میں بھی استعمال ہو رہا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ریکرسو کال لکھتا ہوں جس میں انٹرنلی اسٹیک استعمال ہو رہا ہے اور میں نان ریکرسو بھی لکھ سکتا ہوں جس میں میں خود اسٹیک بناتا ہوں تو دونوں میں سے بہتر کون ہے اچھا یہاں پہ چند باتیں کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ کب ریکرزن استعمال کی جائے افیشنسی کے لحاظ سے یا بھی امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے جب میں نے آپ کو ان آرڈر فنکشن ریکرجن کے ذریعے دکھائی تو اس میں کتنی اسٹیٹمنٹ تھی یہ یاد کیجئے فنکشن ہیڈنگ کو چھوڑیں پہلی اسٹیٹمنٹ تھی ایک ایف جو کہ اس ریکرسو کال کی ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہے اور اس کے بعد صرف تین کالز ہیں جس میں سے ایکچولی ایک کال نہیں ایک تو وہ سی آؤٹ ہے اور بکیا دو کالز ہیں اور ان کی ترتیب یعنی کہ ان آرڈر کے کیس میں اگر نوڈ نل نہیں تو پہلے ان آڈر لیفٹ پھر سی آؤٹ اور پھر ان آڈر رائٹ اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ختم بس اتنی اتنی سی فنکشن ہے اب آپ اپنی نان ریکرسو فنکشن کو دیکھیے اس کے اندر کتنی سٹیٹمنٹس ہیں یقیناً آپ کہیں گے کہ اس کے اندر واقع ہمیں کوڈنگ زیادہ کرنی پڑی اور دوسری بات ریڈیبلٹی اگر آپ اپنی ریکرسو فنکشن کسی کو دکھائیں تو پڑھنے میں آسانی کس میں ہوگی یا سمجھنے میں خاص طور پہ ایسا شخص جس کو کہ ریکرجن کا پتا ہے وہ آپ کے ریکرسو پروسیجر کو دیکھ کے فورن سمجھ جائے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں جبکہ آپ نے اگر اس کو اپنا نان ریکرسو پروسیجر دکھایا تو جب تک وہ شخص اس کوڈ کو پڑھے گا نہیں اس کو شاید دیکھتے ہی سمجھ نہ آئے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور آئے آپ ٹھیک بھی کر رہے ہیں کہ نہیں تو یہ بھی ایک اہم پہلو ہے پروگرامنگ کا یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں بلکہ ان جنرل کہ پروگرام ریڈیبلٹی بھی ایک اہم ایشو ہے پروگرام آپ خود پڑھیں یا دوسرا پڑھے بلکہ ایسے کہ آج آپ نے پروگرام ایک لکھا اور آج سے کچھ مہینوں بعد آپ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھ کے کیا فورن آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے اور کیوں لکھا تھا یا دو مہینے کے بعد آپ اپنا ہی پروگرام جب پڑھتے ہیں تو پہلا فکرا آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ پتہ نہیں میں کیا کر رہا تھا یا یہ میں کیسے کر رہا تھا اپنا ہی پروگرام آپ کو خود پڑھنا پڑ جاتا ہے تب جا کے آپ کو سمجھ آتی کہ اچھا یہ ایسا میں نے اس لیے کیا تھا یہ ڈیٹا سٹرکچر میں نے اس لیے استعمال کیا تھا ہاں یہاں پہ وہی وہ باتیں کہ بھئی اپنے پروگرام میں کامنٹس ضرور ڈالو اور وہ کامنٹس ایسی نہیں ہو کہ بھئی ایک ایک سٹیٹمنٹ کیا کر رہی ہے یہ نہ کہیں کہ میں پی کو اب دو اسائن کر رہا ہوں یا اب میں وائل لوپ چلا رہا ہوں یا اب میں وائل لوپ سے باہر آ گیا ان سے کوئی فائدہ اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ہوگا کہ پروگرام کا جو الگوریتم ہے یا اس میں جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے یا وہ لوجک جو ہے جو اس پروگرام میں یا اس فنکشن میں یا اس فنکشن کے کسی حصے میں وہ کیا کر رہا ہے تو ریڈیبلٹی کے لحاظ سے بھی اور بلکہ میں ایک اور لفظ استعمال کروں گا جو کہ کسی اور سینس میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی وہ ہے الیگنس س ریکسو پروسیجر ایک نہایت ایلیگنٹ پروسیجر ہے ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر بھی ریکرسو ہمارے پروسیجر بھی ریکرسو اور نہایت کنسائز طریقے سے ہم نے تین چار اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ایک اہم کاروائی مکمل کر لی یعنی کہ ایک ٹری کو چاہے وہ کتنا بڑا ہو اتمنان سے ہم ریکرجن کے ذریعے اس کو ٹریورس کر سکتے ہیں اچھا یہ تو بات ہوئی ریڈیبلٹی کی اور پروگرامنگ کی ایک اور پہلو دیکھیے کہ ریکرشن جب کال ٹیکس کے ذریعے ہوتی ہے یا فنکشن کالز میں تو اس میں یقیناً کچھ اور ویلیوز بھی شامل ہیں یعنی اس میں ریٹرن اڈریس بھی ہے اس میں لوکل ویریبلس بھی ہیں اس میں پروگرامرس بھی ہیں تو جب ایک فنکشن دوسری فنکشن کو کال کرتی ہے چاہے وہ ریکرسیو ہو چاہے وہ نان ریکرسیو ہو یعنی فنکشن ایف جو ہے فنکشن جی کو کال کر رہی ہے تو یہ کال کے کے اندر کا ڈالنا اس کے لیے بھی وقت درکار ہے ایک تو یہ بات ہوئی اگر آپ اپنا اسٹیک خود بناتے ہیں تب بھی ایک تو وہ بنانے کے لیے یعنی کہ جب آپ نے وہ کو میسج بھیجا کے بھی مجھے ایک اسٹیک بنا کے دو اس کے بنانے میں کچھ وقت لگا اور آپ کے اپنے پوش اور پاپ بھی کچھ وقت لیں گے اب آپ سوچیں کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ وقت لے گا تو صورتحال اصل میں یہ ہے کہ چونکہ فنکشن کال جو ہیں وہ سٹیک کے ذریعے ہی ہوتی ہیں جو مرضی پروگرامنگ لینگویج ہو عموماً تقریباً ہر لینگویج میں یہی ہوتا ہے تو کمپیوٹر کا جو سسٹم ہے یا اس کی جو پروگرامنگ انوائرمنٹ ہے یا اس کی اسمبلی لینگویج کہہ لیں یا اس کا جو ڈیزائن ہے اس میں کال سٹیک کی مینوپولیشن اس میں ویلیوز کا ڈالنا اس میں ویلیوز کا نکالنا نہایت ایفیشنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے یہ چیز آپ کو اسمبلی لینگویج میں نظر آئے گی جب آپ وہ کورس پڑھیں گے کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں یا اسمبلی لینگویج کے اپنے کورس میں کہ کمپیوٹر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کی جو بیسک اسمبلی لینگویج ہے اس میں کال سٹیک کی مینوپولیشن اس کے پش پاپ اور بکیا جو اس کے میتھڈز ہیں ان کے لیے نہایت افیشینٹ میتھڈ پہلے سے موجود ہیں ان سے کیا ہوگا کہ آپ ریکرجن کو سے بچنے کے لیے یا یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ ریکرسو کالز ہیں یہ تو بڑی مہنگی پڑ سکتی ہیں میں نان ریکرسو کالز لکھتا ہوں یا نان ریکرسو پروسیجر لکھتا ہوں شاید اس سے میرا پروگرام تیز چلے گا لیکن تجربہ یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ, یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ریکرسو کالز اگر ریکرسو ڈیٹا اسٹرکچرز پہ خاص طور پہ کی جائیں تو یہ زیادہ ایفیشنٹ ہوتی ہیں بنسبت آپ اگر خود نان ریکرسو پروسیجر لکھیں تو یہ ایک مہارت کا ایک زاویہ سمجھیے پروگرام کے لحاظ سے کہ اگر آپ کا ڈیٹا اسٹرکچر ریکرسو ہے وہ ہم دیکھیں گے اور بھی ایسے ڈیٹا اسٹرکچر آئیں گے جو کہ انہیں ریکرسو ہیں اگر تو وہ ریکرسو ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کے جتنے میتھڈز ہیں وہ ریکرسو ہی ہوں بلکہ ہم ابھی بائنڈری ٹری اور بائنڈری سرچ ٹریز اور اس طرح کے ٹریز ہیں ان سے فارغ نہیں ہوئے ابھی تو یہ کاروائی کافی آگے چلے گی اور بھی کئی مثالیں آئیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ہم کوئی میتھڈ لکھیں گے اس میں عموماً ریکرجن ہوگی اور اس ریکرجن کی وجہ سے ہماری پروگرام جو ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا اور وہ پروگرام ایکچولی بڑا ایفیشینٹ ہو جائے گا اور اس میں غلطی کا استعمال بھی کم ہو جائے گا کیونکہ دیکھیے پروگرامنگ میں یہ بھی آپ کرنا ہے کہ جب آپ کوڈ لکھیں تو اس میں غلطی موجود نہ ہو شروع سے نہ ہو کیوں ایسا ہو کہ آپ پروگرام لکھیں جب وہ چلے تو اس میں خرابی نظر آئے اور پھر آپ اس کو ٹھیک کریں کیوں نہ شروع ہوئی سے ہی ہم ترکیبیں ایسی استعمال کریں کہ یہ غلطیاں نہ ہوں اچھا اب اس ٹریولسل کو تو فی الحال یہاں پہ چھوڑتے ہیں لیکن آپ مہارت کے لیے یقیناً مثال کے طور پہ ٹریز بنا کے چاہے وہ بائنری سرچ ٹری ہو یا نہ ہو آپ ان کے اوپر ہینڈ ایکسیوشن کے ذریعے یہ ضرور پری آرڈر ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر ریورسل کریں یہ نہایت اہم آپریشنز ہیں ٹریز کے لیے کیونکہ ان کے ذریعے ہم ٹری کے اوپر کئی اور میتھڈز بنائیں گے جو کہ انٹرنلی یہ ان آرڈر یا پوسٹ آرڈر ریورسل استعمال کریں گے ایک اور طریقہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا ہے is level order traversal. There is yet another way of traversing a binary tree that is not related to recursive traversal procedures discussed previously. In level order traversal we visit the nodes at each level before proceeding to the next level. At each level we visit the nodes in a left to right order. These three procedures which we have discussed are pre-order, ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر اس میں یہ ہو رہا تھا کہ ہم ایک نوڈ کو لے کے اس میں یا ویلو پرنٹ کرتے تھے اور اس کے بعد فوراً left اور رائٹ سب ٹری کی جانب چلتے تھے اور جب تک ہم جیسے کہ پری آرڈر میں لیفٹ ٹری سے فارغ نہیں ہوتے ہم رائٹ right کی جانب نہیں جاتے تھے یعنی کہ یہ پروسیجر ایک طرح سے depth ہیں کہ ہم پہلے ٹری میں اس کی ڈیپتھ کی جانب جاتے ہیں اور پھر ہم ٹری کی دوسری سائیڈ یعنی کہ اس کے رائٹ سب ٹری کی جانب یہ میں اب ایک نئی کاروائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریورسل ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیں گے کہ ہر لیول پہ جا کے اس لیول پہ جتنے نوٹس ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے اب ایسا ہم کیوں کرنا چاہیں گے یہ بعد میں کچھ ایلگردم سامنے آئیں گے اس کورس میں بھی, بھی نہیں آئندہ اور کورسز میں کہ ہم یہ لیول آڈر ٹریورسل کیوں کرنا چاہیں گے اب اس خاکے کی جانب دیکھیے اس میں میں نے وہی ٹری جو ہم مثال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں میں نے لیول آرڈر ٹریورسل ان ایروز کے ذریعے دکھایا ہے اور میں چاہتا یہ ہوں کہ روٹ سے شروع ہوں روٹ پہ میں نے سب سے پہلے جو نوڈ موجود ہے چودہ اس کو میں نے ٹریورس کیا اور اس کیس میں میں اس کی ویلیو پرنٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں اگلے لیول پہ جاتا ہوں اگلے لیول پہ کون سے نوڈز ہیں چونکہ یہ بائنری ٹری ہے تو یقینا صرف دو ہی میکسم ہو سکتے ہیں وہ ہیں چار اور پندرہ چار اور پندرہ کو میں نے پرنٹ کیا پہلے چار کو پھر پندرہ کو یہ بھی ہے کہ میں پہلے لیفٹ چائلڈ کو کرتا ہوں, پھر right کو کرتا ہوں. اس کے بعد اب میں چار کے لیفٹ سب میں نہیں جا رہا دیکھیے کہ میں اس کے اگلے لیول پہ جا رہا ہوں اور اس لیول پہ کون سے نوڈز ہیں تین نو اور اٹھارہ اب دیکھیے ان تینوں کو میں نے پرنٹ کیا اور یہ یقیناً ایک دوسرے کے لیفٹ یا رائٹ سب ٹرین نہیں یہ سارے نوٹس جو ہیں یہ تیسرے لیول پہ ہیں یا اگر پہلا لیول 0 ہے تو یہ لیول ٹو پہ ہیں اس کے بعد میں لیول 3 پہ گیا جہاں پہ سات سولہ اور بیس اور اس کے بعد میں پھر اگلے لیول پہ اب آپ سوچیں کہ یہ ان آرڈر پوسٹ آرڈر کے ذریعے تو میں نہیں کر سکتا یہاں پہ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا لیول آرڈر ٹریورسل ہم کس طرح کریں گے یہ انشاءاللہ گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے اور وہاں پہ میں آپ کو میتھڈ بھی دکھاؤں گا اور ڈیٹا سٹرکچر بھی دکھاؤں گا جس کے ذریعے یہ کر سکیں گے اگر آپ کو موقع ملے تو کتاب میں جو آپ کے پاس ہیں اس کورس کی یا کہیں اور آپ اس کے بارے میں ضرور پڑھیے اور اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فوراً سمجھ جائے گی کہ ایک یہ کاروائی ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ انشاءاللہ گفتگو اگلے لیکچر میں ہم جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ